صرحمن ورحمۃ اللہ وصی اللہ علیہ وحمد مرتبہ سکن تمام حرآن اور میدان ایسے نوجوان سب سے مسلم سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب میں سے باب ال نکاح درد نمبر تیرہ کا نام مبارکہ مت پہنچا رہا اس میں لنڈی کے حوالے سے کچھ احکامات ہیں کہ لنڈی کو نکاح میں رہنے کے حوالے سے عقم زوجہ کے حیثیت سے زرخری لونڈی کو زوجہ کے حیثیت رہنے کی صورت میں اس کی شرعیہ خامات کیا ہیں اس بارے میں تو آزشاہ سے فرماتے ہیں وہ اماں ملک المین اور ملک یمین سے لفظ عظمت ہے ملک یعنی مالک ہونے یمین دائیں کی ملکیت مراد اس سے مالک ہونا ہے ملکیت مراد ہے اماں ملک لمین لونڈیوں کی ملکیت کے حوالے سے تو ایک کتنے لونڈی انسان جو ہے ایک آزاد مرد ہے کتنے لونڈی کو آ, مالک بن سکتا ہے کہ انہیں لونڈیوں کا اپنی ملکیت میں زر خرید لونڈیوں کو رکھ سکتے ہیں تو ہیں ماتحسر الحدین تو اس میں کسی عدد پہ منحصر نہیں ہے یعنی ایک مرد جو ہے زر خرید لونڈیاں وہ بیوی بی کے جگہ پر بھی رکھنے میں کوئی تعداد منحصر نہیں ہے لا لایہ جو لیکن جائز نہیں ہے فی ال لونڈیوں میں بھی ایزا نینی لونڈی جس طرح آزاد عرتوں میں جائز نہیں تھا لونڈیوں میں بھی جائز نہیں ہے کیا جائز نہیں ہے یہ جائز الجم و بین الوحتین دو بہنوں کو جمع کر کے رکھنا یعنی دو لونڈیوں کو ایک مرد جو ہے اپنی زوجا کی جگہ پر رکھنا یہ شران جائز نہیں ہے ہاں جی الجم بین الوحتین وطین اس سے ہاں جی جنسی خواہشات پورا کرنے کے لیے اس کے لیے رکھنا بیوی بی کی جگہ پر رکھنا جائز نہیں ہے لا ملکن ہمیں ملکن جیسے گھر میں کام کاج کے لیے ہاں جی ایک لونڈی کے سطح رہنے میں منع نہیں ہے دو بہنوں کو بھی لیکن جو ہے زوجہ کی جگہ پر رہنا جائز نہیں ہے دو لونڈی بہنوں کو اس وجہ سے وہی ناراض المالی کو اگر مالک چاہے پہلے اس کی ملکیت میں دو کنیزیں ہیں وہ دونوں آپس میں بہنی ہیں بہنیں ہیں دو لونڈیاں ہیں وہ دونوں بہنیں ہیں اور مالک چاہے ان میں سے ایک وہ روزے کی حیثیت سے رکھنا چاہیں جو پہلے سے ایک روزے کی حیثیت سے ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے لونڈی کو بھی دوج کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں جبکہ وہ دونوں بہنیں ہیں تو پھر پہلے جو روجہ اس کو اپنی ملکیت سے خارج کرنا پڑے گا ہاں جی کسی نے کسی طرح اس کا آزاد کر کے یا بیش کر اپنی ملکیت سے آزاد کرنا پڑے گا لہٰذمت فائن اراد المالک اگر مالک کا ارادہ ہو مالک چاہیں وہ اوقت المعتیاتی یعنی روزے کی حیثیت سے رہنا وانی ہم نفسی خواہش پورا کرنا چاہیں کس سے اوقتل مؤتو اس لونڈی سے جس کو اس نے اپنے روجیت میں روزے کی حیثیت سے رکھا ہوا ہے اس کی بہن کو زوجہ کی حیثیت سے رہنا چاہیں تو وہ جو عثمت پر واضح ان یق جا یہ کہ نکالے موتو ہوا اس لونڈی کو جو اس کی ملکیت میں ہے اور اس نے اس کو زوجہ کی ایسے سے رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ وہ جن سے رابطہ کرتے ہیں تو اس کو نکال دیں من کے اپنی ملکیت سے اس کو پہلے وہ اپنی ملکیت سے نکالیں بھی بے اس کو بیچ کر اور حیبت نیا کسی کو حیبت دے کر کسی اور شاس کو اور اط کنیا اس کو بھی سبلی اللہ آزاد کریں وہ بیچ دیں حبا کریں آزاد تو یہ اب اس کی ملکیت سے نکل گیا نکل جانے کے بعد پھر وہ دوسری اس کی جو بہنیں اس کو زوجہ کے حیثیت سے رکھ سکتے ہیں تو یہ کریں لیا اللہ, اللہ تعالیٰ کی حلال ہو جائے اس مدد کے لیے وط یا اس کی دوسری جو بہنیں اس کے اس کو زوجہ کے حیثت سے رہنا اس سے وط جائز ہو جائے وہ یہ ہر وہ آگے حرماتیں ہیں اور حرام ہیں ہاں جس طرح جو ہے بیوی کے اپنی مرد کے لیے اپنی بیوی کے ماں وغیرہ جو رشتے دار ہیں بیٹی وغیرہ حرام تھا یہاں لونڈی میں بھی حرام ہے اور یہ حرم حرام ہے مرد پر وط امیہ اس لونڈی کے جس کو انہیں زوجے کی صحت سے رکھا ہوا ہے اس کی ماں کے ساتھ رابطہ کرنا حرام ہے ماں کو زوجے کے حص سے رہنا حرام ہے اور بنتہا اس کی بیٹی کو بھی زوجے کے صحت سے رہنا حرام ہے آباد ہمیشہ ہم ہے جبکہ ماہ جب کہ یہ دونوں یعنی اس کی ماں اور اس کی بیٹی دونوں فی مل کے اس کی ملکیت میں ہونے کے باوجود ان, ان دونوں سے جب اس کی اس کی, اس کی ملکیت میں ہونے کے باوجود اس کو اس کی ماں بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہے اس کی بیٹی بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہے جس طرح میں حرام تھا یہاں پر بھی حرام ہے آئے حرمت ولاجز و تو امت البی جس طرح پہلے کہا تھا بیٹے کی جو بیوی ہے بیٹا تلا دیتے ہیں تو باپ کے لیے حرام ہے ایسے ہی یہاں پر حرمت ولاج وجائش نے و تو امت باپ کے جو کی جو لونڈی ہے اس کو ساتھ جو ہے اس کو روجیہ کے ساتھ چلانا اس سے جو ہے جن سے رابطہ کرنا جائش نے حرام لبن بیٹے کھیلے اسی طرح وہ آباد ابن بیٹے کی جو لونڈی ہے جس کی زر خرید وہ لیلا باپ کے لیے بھی دو جے کے سچ رہنا حرام ہے ولیکن لیکن ان کا انل ابن صغیر اگر ایک بیٹا ہے وہ صغیر ہے کم عمر نابالغ ہے اور اس کی اگر زر خرید کوئی لونڈی ہے اس کی ملکیت میں آئی بات تو اس رمی یجود لیلاب پھر باپ کے لیے جائش ہے یوقا ویما علیہ السلام یقیکیام قیمت کریں یقام قیمت کریں آمتا والا جہید صغیر ہاں اپنی اپنے جو سے چھوٹے نابالا بچے کی لونڈی کی قیمت کریں پھر اس قیمت کو بیٹے اور بیٹے سے اس لونڈی کو خرید لیں ہاں جی باپ خود خرید لیں اور بیٹے کے اس قیمت کو جمع کر کے رکھ دیں سب میتی یہاں بالمل پھر اس لونڈی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں بل مل کے خود مالک کی حیثیت سے اب باپ خود کو ہو جائے گا کیونکہ اس نے خرید لیا بیٹے سے بیٹے کی لون... لونڈی کو تو پھر ملکت کے خود مالک بن کر اس سے رابطہ کر سکتے ولا یا جو جو جائز نے ین کیا آماتا ہو ہاں آن انسان جو ہے جائز نے مرد کے لیے نکاح پڑھنا اپنے لونڈی کو خود کے لیے چونکہ جو ہے زر خرید ہونے کے بعد مرد کے لیے اپنے زورجار بیوی بی کے ساتھ رہنا حرآ جائز ہو جاتے ہاں جس طرح نکاح سے ایک آزاد اور اججائز ہو جاتے ہیں لہٰذا اپنی لونڈی سے خود کے لیے نکاح پر ناجائز نہیں ہاں البتہ بلکہ وہ زو نکاح کے بغیر خزر خالد خارج پر وہ اس کے لیے حلال ہو جاتے ہیں ہاں اللہ یہ ہوتی آپ مگر یہ کہ وہ اس لونڈی کو آزاد کریں آزاد کرنے کے بعد وہ ایک آزاد اور رت کی شکل اختیار کرے گا پھر فیان کیا پھر اس سے نکاح پڑیں تو یہ صحیح ورنہ جب تک وہ لونڈی کی اشت سے تو آقا کے لیے حلال ہے اس کے روجے کی اشت لہٰذا پھر اس کے ساتھ نکاح جائش نہیں ہے نکاح پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جیسے سونے اور یہ جو ان کی البتہ محلت کے لیے مالک کے لیے عقاق کے لیے جائش ہے اپنی لونڈی کو خود نہ رکھیں خود وہ جگہ سچے نہ رکھیں کسی اور کو دے دیں کسی کو اپنے غلام کو غلام کو دے دیں یا کسی اور مال کو دے دیں تو وہاں پر پھر نکاح پڑنا جیسے یا ہی دے دیں تو وہ سمالی بن جائے گا یا نا تو خود رکھیں دوسرے کے عق میں دے دیں تو وہاں جائزے بھیا جو جائے جا یون کی ہاں یون کے ہاں اپنے دو جو کو نکاح میں دے دیں من غیر مالک اپنے غیر کو یعنی کسی اور کو نکاح میں دے سکتے ہیں لیکن خود کے ساتھ نکاح جائے سے نہیں ہیں کیونکہ اس کے لیے نکاح کے بغیر خریدنے پر اور وہ لونڈی حلال ہو جاتی ہے والا ہے جو ولاج نکاح رکھی غلام کے لیے نکاح کرنے جائز نہیں ہے کیسے وہ لونڈی سے علم بھیجنے صحیح دے مگر اپنے آقا کی اجازت کے بغیر اب یہ جو لونڈی ہے زکراً کا نا ان سے خواہ وہ جو زر خرید غلام ہے وہ خواہ غلام و زکرِن مرت و یا مرتھو یا عرت و مرادین ہاں جی غلام جو غلام ہو مرد ہو اور ان سے لونڈی ہو لونڈی بھی کسی اور سے نکاح کرنا تو آغا کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے غلام بھی اگر شادی کرنا نکاح کرنا تو آقا کے اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے یہ مراد ہے تو اللہ جز نکاح رکھی غلام ہاں جی رکھی نے زر خرید غلام کو نکاح کرنا جائز نہیں نے اللہ بین نے صحیح دی مغرب نے آغا کی اجازت کے بغیر زکن کا نا وہ ہاتھ مارت ہو جیسے غلام ہے اونتا یہ عورت اور لونڈی دونوں کو آقا کر کے اجازت کے بغیر جائز نہیں آخر متیں اولا جوز جو و آمت ان مشترک ہے اگر ایک لونڈی ہے دو تین آدمی کے درمیان مشترک ہے سب نے پیسہ دے کے خریدا تو یہ لونڈی ان مالکان میں سے کسی کلوی زوجہ کے لیے بھی زوجے کے شط رہنا جائز نہیں سب بن آرام ہے جائز نہیں اوت جو ہے جن سے رابطہ کرنا اس لونڈی سے جو مشترک ہیں بے ناشتو آدمی کے درمیان اب اکثر یہ اس سے زیادہ تو انہی میں سے جو اس کے مالکان ہیں کسی کے ساتھ بھی روزے کے حیثیت سے اس کی رابطہ کرنا حرام ہے ہاں جی البتہ یہ تینوں جو ہے کسی اور کو یہ یہ لونڈی جو ہے کسی اور کے آپ نے دے دیں اس سے نکاح کرنے یا تو پھر جائز ہے کسی اور کے لے جائز ہے خود تینوں کے لیے جو زر خریدیں ان کا حصہ دار ہے ان کے لے جائز نہیں اولا جوزا علامدن اللہ الدین جائش نے ایک لونڈی کو عق کرنا ایک آزاد عورت پہ مطلب کہ ایک مرد پہلے سے ایک آزاد عورت اس کے عق میں ہو تو اس کے اوپر جو ہے ایک لونڈی کو عقت کر کے لانا خرید کے لانا جائز عقط کے کر کے لانا اسے نکاح کر کے لانا جائز نہیں آزاد عورت کا حقوق زیادہ ہے لہٰذا اس کے اوپر آزاد عورت کے اوپر لونڈی کو دوسری بے ویز کی نکاح کے ذریعے لانا جائش نہیں بھولا ایجوجائش نے عقد وحمد لونڈی کے ساتھ آخط پڑھنا اللہ الردین آزاد عورت کے اوپر یعنی ایک پہلے سے آزاد عورت ہے تو لونڈی سے نکاح کرنا مرد کی جائز تھیجوز بلاکس لیکن اس کے برلاکس جائش ہے یعنی ایک مرد تو اس کی پہلے سے ایک لونڈی سے اس کا آغد ہے ذرا خرید لونڈی ذرا خرید لونڈی نہیں ہے آخط کے ساتھ جو یہ لونڈی ہے اس نے اس کے ساتھ آخط پڑھا ہوا تو, تو اس کی کے ساتھ سے اس کو پر وہ آزاد عورت سے نکاح کرنا جائش نہیں جائش ہے کیونکہ آزاد عورت کی حیثیت مقام زیادہ ہے آگے فرماتے والا یہ جو جو نکاح ہو من غیر مسلم جائش نہیں ہے نکاح کرنی مسلمان عورت کا غیر مسلم کے ساتھ وہ کچھ بھی ہو عیسائی ہو یہودی ہو آتش پرش ہو ان کا منش کچھ خوش بھی ہو ان کے ساتھ جو مسلمان عورت اس کا مقام منزلہ اس کی شرافت زیادہ ہیں تو مسلمان عورت کا غیر مسلم سے نکاح جائش نہیں ہے حرام ہے فرماتے وقع قبل انقضائی مندتِ محلت اہل کتاب نے پہلے بابو جہاد میں پڑھا ہے سچے فرماتے ہیں آٹھ سہی جری تک اہل کتاب یہود نسر آتش فرج اور ستارہ پرستوں کے لیے محلت تھا کہ وہ اسلامی معاشرے میں رہیں اور جیزیہ دے تو اس وقت تک فرماتے ہیں مسلمانوں کے لیے جائز اہل کتاب عورتوں سے نکاح کرنا لیکن یہ آٹھ سہیجری کے بعد فرماتے ہیں ان سے نکاح جائز نہیں وقع قبل انکزائے مدتِ محلت اہل کتاب الکتاب کے لیے جو محلت دیا تھا بنار عارت حجری تک اس کے ختم ہونے سے پہلے بکان قبل انقضاء ختم ہونے سے پہلے مدت محلہ الکتاب کو جو محلت دیا تھا اس وقت تک کہا تھا کہ جواز النکاح نسان جائز تھا نکاح کرنا الکتاب کی عورتوں سے لینسم مسلمانوں کے لیے عارت ہجری سے پہلے پہلے تک تو مسلمانوں کو عیسائی کے عورتوں سے اور یہودی عورتوں سے آتش پرسوں ستارہ پرسوں عورتوں, عورتوں سے نکاح جائز تھا لا بلا بلاخ جائز نہیں تھا یعنی ہاں مسلمان عورت ان اہلی کتاب کے ساتھ نکاح کسی شرح میں جائز نہیں تھا لیکن مسلمان مردوں کو اہلی کتاب عورتوں سے نکاح جائز تھا آٹھ سو ہجری شمسی تک عمل آج حضیف ہے لیکن اس وقت فلائے جو جائز نہیں ہیں نکاح ہونا اہلی کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا لانو ہی عدم محلت کیونکہ ان کے ساتھ محلت ختم ہونے وجہ سے آٹھ سو ہجری کی مہلت تھی ختم ہونے کی وجہ سے علیم جو ہے اب آج ان کا حکم کل مشکین مشقین جیسا ہے تو جس طرح مشکین عورتوں سے نکاح جائز نہیں ان سے بھی نکاح جائز نہیں لہذا حالات و اب قبول نہیں کیا جائے گا اعلی کتاب سے الجزت و جزیاج جو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ نہیں مجدس بلکہ دعوت دیا جائے گا مجدس اعلان اسلام, اسلام کی طرف ان کو اسلام ہونے کی مزمان اسلام ہونے کے ذہین اسلام کی طرف آنے کی دعوت کریں گے ان قابل اگر انہوں نے اسلام قابل کر لیا فاول مند تو یہی ہمارا مقصد ہے ان سے ہمارا ختم ہو گیا وہ مسلمان ہو گیا ہمارے بھائی ہو گئے وہ علامہ اقبال اگر وہ اسلام کو قبول نہ کریں دعوت کے باوجود فتح تعلوم کے ساتھ جنگ کریں ہاں ان کو قاتل کریں یعنی تو جملت جنگ کریں ان کے ساتھ اماں جو پھر و کفار حربی میں آ جائے گی اماں جنااد کا لیکن زندگی ملک لوگ بے دین لوگ ہاں جی اور uh, حکم ان کا حکم مشرقین ہے ان کا غم مشکل ہے ان سے کبھی بھی نکاح جائز نہیں ہے کس بھی جائز نہیں تبھی بھی نہیں ہے اور ان کو ہمیشہ اسلام دعوت دیں گے قبول کیا تو ٹھیک نہیں تو ان کے ساتھ جنگ کا حکومت ہے لیکن جو ہے آج کل جو ہے مسلمان خود کمزور ہیں ہاں جی تو وہ کیا جنگ لڑیں گے بلکہ دوسرے ان کو لڑا رہے ہیں تو آشت و وہ حکمات ابھی ہمارے اوپر مسلمانوں کے اوپر جاری ہی نہیں ہے ان کو دعوت اور ایک بات یہ آپ لین میں رکھو اعلی کتاب کو دعوت سے مراد جو ہے ان کو اسلامی حکومت کی طرف سے باعدہ فوت کی ضرورت اسلام سے دعوت دینا ہے اور انہیں اسلام کے بارے میں جو بھی شکوک و شفات ان کے سوالات ہیں ان سب کا مکمل ان کو اطمینان بس جواب بھی دینا ضروری ہے حتیٰ اگر منجا کا جو ہے مطالبہ کریں اگر وہ ان کو ہم قابل اعتماد دلیل نہ دے سکیں میں کرامت کا مطالبہ کریں تو وہ بھی دکھانے کا آپ کے پاس شخصیت ہونی چاہیے روحانی تب جا کے ان پر حجت تمام ہو جائے گا حجت تمام ہونے میں پھر ان سے جنگ کر سکتے ہیں معلوم جو آپ حجت تمام نہیں کر سکتے ہیں وہ کرامت طلب کر آپ کے بس خلاف بے لوگ نہیں ہیں اور اس کے اعتراضات کا آپ کی پاس جواب نہ ہو قابل اعتماد تو آپ ان کے ساتھ جنگ کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ آپ نے ان کو جو ہے دعوت صحیح طرح سے آپ نہیں دے سکا ان کو آپ اعتراضات کے جواب صحیح طرح سے نہیں دے سکا ان کو جب آپ مطمئن نہ کر سکیں تو اصل میں آپ ان کے ساتھ جنگ بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ اسلام جو ہے ایسے دین کو مسلط نہیں کیا جا سکتا ہے حجت تمام کرنا ضروری ہے انبیاء کے ذریعے سے آئمہ کے ذریعہ سے تو حجت تمام ہو جاتے ہیں اللہ کے اولیاء اللہ جو صاحب کرامات ہیں ان کے حجت تمام ہو ہیں لیکن ہر میں دین کے در سے ہن ہر عمران کے ذرائع سے تو حل کتاب پر حجت تمام نہیں کر سکتے ان کے سینکڑوں سوالات ہو سکتے ہیں ان سوالات اگر آپ جواب نہیں دے پاتے ہیں تو آپ ان کو ان کو قاتل نہیں کر سکتے ان سے جنگ کرنے کا صرف اس بات پر کہ وہ مسلمان نہیں ہو رہا ہے اس کو قاتل نہیں کر سکتے ہاں جی ہاں ان سے علمی بعض مباحثہ کی دعوت تو دے سکتے ہیں لیکن قاتل نہیں کر سکتے جب دباؤ ہو جاتا ہم نہ کر سکیں آج کل داش پر ہی توانا.